بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص آية صلى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفرنا إني ظلمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استغفار قرآن مجید کا بیان فرمودا ایک اور استغفار غبنی غلم نفسی سی فخلی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس مجھے بخش دیجئے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ظالم قبطی کو گھونسہ مارا تھا جس سے وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک گھوسے سے وہ مر جائے گا اس پر بہت نادم ہوئے کہ بے قصور خون ہو گیا حالانکہ وہ قبطی کافر حربی تھا ظالم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت بھی قتل کرنے کی نہیں صرف تمبی کی تھی مگر پھر بھی سخت پریشان اور نادم ہوئے اور سمجھے کہ اس میں کسی درجے تک شیطان کا دخل ہے انبیاء علیہ السلام کی فطرت ایسی پاک کو صاف ہوتی ہے کہ نبوت ملنے سے پیشتر ہی وہ اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں اور ادنا سی لغزش یا خطائے اجتہادی پر بھی حق تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں چنانچہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تقصیرات کا اعتراف کر کے معافی چاہی جو دے دی گئی ترجمہ کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو مجھے بخش دے پھر اسے بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے آیت تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ سولی وَعَمِلَ صَالِحًا ف مین المف ترجمہ پھر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے سو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا یعنی آخرت کی کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح سے ہے اب بھی جو کوئی کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لایا اور نیکی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کی پہلی خطائیں معاف فرما کر اسے کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے شہنشہانہ کلام میں آسا امید کا لفظ یقین کے معنی میں ہوتا ہے